السلام علیکم خواتین حضرات فنانشل اکاؤنٹنگ کی سیریز کا اکیسواں لیکچر پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ویلیویشن آف ایسٹس کی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ بیلنس شیٹ میں تمام فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ عام طور پہ شو ہوتے ہیں تو کئی دفعہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جی ایسٹس کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے یعنی وہ ویلو جو اس وقت مارکیٹ میں ان ایسٹس کا ہو اس کے حساب سے وہ ویلیویشن اپنے ایسٹس کی دکھانا چاہتے ہیں اپنی کمپنی کے اپنے کاروبار کے بیلنس شیٹ کے اوپر اب اس ریویلویشن کو کرنے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کئی دفعہ نفع بھی ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کئی دفعہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے لہذا ہم یہ جس وقت ریویلویشن کی بات کرتے ہیں تو ریویلویشن صرف اس وقت نہیں کیا جا سکتا کہ جس وقت آ, قیمتیں جو ہیں آپ کے ایسٹس کی وہ بڑھ رہی ہوں یا زیادہ ہو گئی ہوں بلکہ ریویلویشن اس وقت بھی کیا جاتا ہے کہ جب قیمتیں کم ہو گئی ہوں ہمیں تو پھر اگر ہم نے کاسٹ کا حوالہ چھوڑ دیا کاسٹ کا بیسس چھوڑ دیا اور مارکیٹ کے بیسس کو اڈاپٹ کیا تو پھر مارکیٹ میں جو قیمت ہوگی اس قیمت پہ اس ایسٹ کو شو کرنا پڑے گا ایز آن دا بیلنس یا ری کی ڈیٹ پہ جو بھی تعین کیا جاتا ہے کہ جی ڈیٹ اس حوالے سے ایک ٹرم جو عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے وہ ہے فیئر ویلو فیئر ویلو جو ہے وہ کیا ویلو ہوتا ہے It is the value that an asset would fetch in a transaction between ٹو نالجبل پارٹیز ان آرمز لینتھ ڈیل یعنی اس, اس چیز کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک وہ ویلو ہے جو کہ ایک بائر اور سیلر جو دونوں اس ایسٹ کے حال یعنی اسٹیٹ اس کی کنڈیشن کے بارے میں مکمل نالج رکھتے ہو علم رکھتے ہو اور ان کے درمیان ایک ویلیو طے پائے جو ویلیو وہ سمجھتے ہیں کہ جی مناسب ہے گیون دا اسٹیٹ آف دسٹ کہ اس ایسٹ کے کے حساب سے جو ویلیو وہ مناسب سمجھتے مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے موٹر کار دس سال پرانی ہے. اب اس کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو خریدنے والا ہے وہ اس کی پرائیس جو تعین کرے گا خریدنے کی یا ویلیویشن کرنے کی یا اس کا ویلیو جو کرے گا وہ کنڈیشن کو دیکھ کے کرے گا کہ اس کی باڈی کیسی ہے اس کا انجن کیسا ہے اس کا اندرون سارا سلسلہ کیسا ہے جو سیٹے وہ کیسی ہے اس کا سٹیٹ کیا ہے تبھی آپ کو ایک وہ قیمت کا اندازہ دے گا کہ جناب میں اس کے آپ کو اتنے پیسے جو ہے وہ دے سکتا ہوں وہ پیسے جو وہ دینے کے لیے راضی ہوگا اس کا نہ صرف ان کنڈیشن سے تعلق ہوگا جس میں وہ ایسٹ ہے بلکہ جو مارکیٹ میں نئے ایسٹ کی اس قسم کے نئے ایسٹ کی قیمت ہے اس کے حوالے سے بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ قیمت جو ہے وہ ایسی تعین کر کے لائے کہ جناب بازار میں تو قیمت اس کی شاید سے لاکھ روپیہ ملے گی لیکن میں اور آپ چونکہ بڑے بڑے پرانے دوست ہیں تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کی قیمت تو ایک کروڑ روپیہ ہوگی ایسے نہیں ہو سکتا یہ کسی بھی اصول کے خلاف ہے کسی بھی تقاضے کے خلاف ہے جب فیئر ویلیو کی بات ہوتی ہے تو فیئر ویلیو جو ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے بیسڈ اپن دی سٹیٹ اینڈ دی کنڈیشن آف دی ایسٹ ایٹ دی ٹائم آف دیٹ ویلیویشن دس سال پرانی کاری گاڑی ہے تو وہ دس سال پرانی گاڑی کا خلیہ کیا ہے حال کیا ہے انجن کا کیا حال ہے اس کی سیٹوں کا کیا حال ہے اس کی باڈی چیسی کا چیسی کا کیا حال ہے وہ چلتی کتنا ہے وہ مائلج کتنا دیتی ہے پٹرول کتنا کھاتی ہے ڈیزل کتنا کھاتی ہے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اور اس بات کو کہ جی مارکیٹ میں آج نئے اس قسم کی گاڑی اگر دستیاب ہے تو اس کا ویلیو کیا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا ایک ویلیو کیا جاتا ہے اور وہ ویلیو جو ہے جو مارکیٹ کی مناسبت سے اور دونوں پارٹیز کے علم اس علم کہ جی اس ایسا کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کا اسٹیٹ کیا ہے اس کے حساب سے تعین کی جائے تو وہ ویلو جو ہے وہ فیئر ویلو کہلاتی ہے اور ایسٹس کی ویلیویشن فیئر ویلیو بیسس پہ کی جاتی ہے چند ایک اصول آبیسلی جس وقت ہم ایک پالیسی پالیسی ایک تو ہماری یہ تھی کہ جی ہم اس کو ہسٹوریکل کاسٹ اس کاسٹ پہ ہی شو کریں کہ جس پہ ہم نے اس کو خریدا تھا اور دوسری چیز آ ہے اب کہ جی اب ہم پالیسی چینج کریں ہم ہسٹوریکل کاسٹ پہ نہیں شو کرنا چاہتے اب ہم اس کو ری ویلیوڈ بیسس پہ ایسٹ کو شو کرنا چاہتے ہیں اور فیئر ویلیو اس کا جو ہے آج کی مارکیٹ کی آج کی دنیا کے حساب سے اس پہ ہم اس ایسٹ کو شو کرنا چاہتے ہیں تو پالیسی میں تبدیلی آ گئی اب جب یہ پالیسی میں تبدیلی آئے گی تو چند ایک اصول ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے پڑیں گے سب سے پہلے یہ کہ یہ ریویلویشن کی ایکسرسائز جو ہے یہ ہمیں ایک ریگولر پیریڈ پہ کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لی اور اس کے بعد ہم بھول گئے کیوں میں نے شروع میں کہا تھا کہ مارکیٹ میں اتار اور چڑھاؤ ہر چیز کا ہر چیز کا ہوتا ہے لہذا اس پیریڈ جو بھی آپ تعین کرتے ہیں کہ جی ہر بارہ مہینے کے بعد آپ ایسٹس کو ری ویلیو کریں گے تو آپ ان کو ری ویلیو کریں گے اس بات سے پھر قطع نظر کے جناب اس وقت مارکیٹ میں پرائس, پرائس جو ہے وہ کم ہے اس ایسٹ کی یا زیادہ ہے تو ری ویلویشن جو ہے وہ ایک ریگولر انٹرول پہ کی جائے گی ریویلویشن کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ یہ جو چینجز مطلب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک ٹمپرری سی بات ہوتی ہے کہ جی قیمت کسی ایسٹ کی بڑھ گئی کسی چیز کی بڑھ گئی آج کل سننے میں آتا ہے کہ جی گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے یہ پرمنٹ نہیں ہے کہ جی پرماننٹلی گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا گاڑیوں کی قیمت میں یا مارکیٹ ویلو میں تو اس وقت اضافہ ہوگا کہ جس وقت مینوفیکچرر جو ہے بنانے والا جو ہے وہ یہ اناؤنس کرے گا کہ حاجی نئی گاڑی کی قیمت میں اب جو بیچنے کی قیمت جو ہے اس کی اس قیمت کی میں اتنا فیصد اضافہ ہم نے کر دیا ہے سو so, اس کی جو فریوینسی ہے ایک وہ ڈیٹرمنٹ ہونی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد آپ نے ریویلوشن کرنی ہے اور یہ کہ جی وہ جو ویلو ہے اس میں اتار یا چڑھاؤ جو ہے وہ کو مانی بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جناب اپنی مرضی سے جب بڑھ رہی ہیں قیمتیں تو ہم کہے جی ایسٹس کی قیمتیں بڑھا لیں جب کم ہو رہی ہیں تو ہم کہے جی اچھا اس وقت تو مارکیٹ کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑا اچھا ہے یہ ایسی رہنے تو سو یہ آپ نہیں کر سکتے سو یہ بات تو پہلا ایک پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جی ریویلویشن ظاہر ہے کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہر شخص نہیں کر سکتا یہ میں پچھلی مرتبہ بات کہی تھی کہ ریویلویشن جو ہے وہ کوئی ایکسپرٹ ہی کرتا ہے زمین کا جو لین دین ہے یا زمینوں کے آ, کسی حوالے سے آپ بات کریں گے نا کہ جی رجسٹری کس حساب سے ہو رہی ہے اس قسم کی زمین کی جس قسم کی زمین آپ کے پاس ہے کتنی رجسٹریاں ہوئی پچھلے چھ مہینے میں پچھلے بارہ مہینے میں وغیرہ وغیرہ بلڈنگ ہے پلانٹ مشینری ہے جو بھی چیز ہے اس کا ایکسپرٹ جو ہے وہ آ کر کے اس کی ویلیویشن کر سکتا ہے ہر شخص جو ہے وہ یہ ویلیویشن نہیں کر سکتا تیسری چیز یہ ہے کہ جی اگر ہم زمین کی ویلیویشن کرنا چاہتے ہیں تو زمین کی مد میں جتنی زمین ہمارے پاس ہے ان تمام کی ریویلویشن ہوگی یہ نہیں کہ ایک کوئی خاص زمین جو ہے اس کی ریویلویشن کر یا ایک خاص مشین کی ریویلویشن کر یا ایک خاص بلڈنگ کی ریویلویشن کرتے دیں ری اگر بلڈنگز کی ہونی ہے تو تمام بلڈنگز کی ہوگی ری اگر طبع, اگر زمین کی ہونی ہے تو تمام زمینیں جو آپ کے پاس ہیں جو آپ کی کمپنی کی ملکیت ہے یا آپ کے کاروبار کی ملکیت ہے ان تمام کی ریویلویشن ورنہ اس طریقے سے تو ہم جس مشین کی جس زمین کی جس بلڈنگ کی اگر وہ ہم ریویلویشن اس کی پرائز بڑھ گئی ہے تو اس کی ہم ریویلویشن کر لیتے ہیں اور اگر وہ تو یہ بات کچھ صحیح نہیں رہے گی اس لیے یہ رول ہے یہ قانون ہے لا سمجھ لیجیے آپ اس کو کہ جی ری ویلویشن پورے کلاس آف ایس کی ہوگی ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک پلانٹ مشینری یا لینڈ بیلڈنگ کوئی پرچیز کی گئی خریدی گئی پہلے ایک سال میں دو لاکھ روپے کی اور اس پہ ڈپریسن جو ہے وہ اسٹریٹ لائن کے حساب سے بیس فیصد سال کے چارج ہو تیسرے سال کے آخر میں اب ایسٹ کی کاسٹ جو ہے وہ تو وہی ہے دو لاکھ روپے اور ایک ڈپریسن جو ہو گئی تین سال کے استعمال کی وجہ سے بیس کے حساب سے ہر سال کی چالیس ہزار ڈپریسن تین سال کی ڈپریسیشن ایک لاکھ بیس ہزار تو ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے تیسرے سال کے آخر میں اس ایسٹ کا اسی ہزار روپیہ ہو گیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ایسٹ کو ہم فیئر ویلو کے حساب سے ویلو کرنا چاہتے ہیں اور فیئر ویلو جو ڈٹرمن کی جاتی ہے یا جا اس کی ڈسائڈ کی جاتی ہے یا اندازہ کیا جاتا ہے وہ ہے ایک لاکھ اور چالیس ہزار روپے اب یہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے وہ ایسٹ جس کا کتابوں میں ویلو اس وقت ہمارے پاس اسی ہزار روپے آئے اس کو کیسے ریکارڈ کریں گے آئیے یہ چیز دیکھتے اب اس پہ کیا, کیا جائے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی دو طریقے ہیں کہ جی پہلے طریقے میں کہ جی آپ جو اس ایسٹ کی ایکومولیٹ ڈپریسن تھی یعنی ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ جو ہے ایکومولیٹ ڈپریسن ہے اس ایسٹ کی اس کو آپ سیٹ آف کر دیں ایسٹ کی کاسٹ کے اگینسٹ تو یوں ایسٹ اب جس ویلو پہ شو ہوگا وہ اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو ہوگا یہ تو پہلا اسٹیپ ہوا سو so, کیا, کیا جائے گا ایکومولیٹڈ ڈپریسن کے اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور پلانٹ مشینری یا جو بھی ایسٹ ہے اس کے اکاؤنٹ کو ہم ایکٹڈ ڈپریسن سے ایکومولیٹ ڈپریسن وہ تمام ڈپریسن جو ڈے ون سے لے کے آج تک ہم نے چارج کی ہے وہ تمام ڈپریسن ہم کریڈٹ کر دیں گے پلانٹ مشینری کے اکاؤنٹ میں تو یوں اس کا ریٹن ڈاؤن ویلیو پلانٹ مشینری یا کاسٹ جو ہے یا ویلیو جو ہے مشینری کا وہ پلانٹ مشینری کے اکاؤنٹ میں اسی ہزار ہو جائے گا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اب ایک سو چالیس ہزار روپے پہ اس کاسٹ کو ہم نے انکریز کرنا ہے اب کیا, کیا جائے گا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی ہم ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں گے جس کو ہم کہتے ہیں ریویلویشن اکاؤنٹ یا ریویلوشن ریزرو اکاؤنٹ ایسٹ ریویلویشن ریزرو اکاؤنٹ اس ایسٹ ریویلوشن ریزرو میں ہم ساٹھ ہزار روپیہ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کر دیں گے ایسٹ کے اکاؤنٹ کو پلانٹ مشینری کے اکاؤنٹ کو ساٹھ ہزار سے تو ایٹ کا جو کتابی ویلو ہے بک ویلو جو ہے وہ اسی ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہو جائے گا تو یہ تو ہوئی ایک بات اب دوسرا طریقہ جو ہے. اب اس دوسرے طریقے کے تحت آپ کاسٹ اور ایکوملیٹ ڈپریسن کو اس طریقے سے آپ انکریز کرتے ہو کہ جی جو بک ویلیو آئے ایسٹ کا وہ فیئر ویلیو یا ری ویلیوڈ اماؤنٹ کے حساب سے ہونا چاہیے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ ایسٹ کی کاسٹ کو اس حد تک بہائے اور ڈپریسن کو بھی اس حد تک بہائے کہ جہات پہ کاسٹ وہ بڑھائی انکریز uh, کاسٹ اور انکریز ڈپریسن کا ریزلٹ جو ہے وہ فیئر ویلیو کے برابر ہو اب ہمارے ہمارے ایسٹ کی ریٹرن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ اسی ہزار روپے اور جو فیئر ویلیو ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے یعنی ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ ہے ساٹھ ہزار روپئے کا مطلب ہوا ہزار روپے کا پچہتر فیصد سو so, اگر ہم اوریجنل کاسٹ اور ٹوٹل جو اس پہ ڈپریسن ابھی تک ہے ہمارے پاس اس کو دونوں کو پچہتر پچہتر فیصد سے بڑھا دیں تو پھر دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلتا جب ہم دو لاکھ روپے کو پچہتر فیصد سے بڑھائیں گے وہ ہو گیا ڈیڑھ لاکھ روپیہ سو ہم ڈیبٹ اگر کرتے ہیں پلاٹ مشینری کے اکاؤنٹ کو ڈیڑھ لاکھ روپئے سے اور ریویلویشن ریزرو اکاؤنٹ جو ہم نے کھولا تھا وہ اب بھی ضرورت پڑے گی اس کی اس میں کریڈٹ کر دیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپیہ ڈپریسن اکیوملیٹ ڈپریسن جو ہے اب وہ ہم لیں گے ایک لاکھ بیس ہزار جو کہ پہلے سے فکر رہی اس کا پچہتر تو فر آئی ہمارے پاس نبے ہزار روپیہ نبے ہزار روپیہ جس وقت ہم ڈیبٹ کریں گے ری ویلیویشن ریزرو کو اور کریڈٹ کر دیں گے ایکٹڈ ڈپریسن اب نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپئے سے یعنی ڈیڑھ لاکھ مائنس نوے ہزار ساٹھ ہزار روپئے سے جو ہے وہ انکریز کر جائے گی یہ چیز یہ دوسرا میتھڈ کہ جی آپ بیسکلی کاسٹ اور اکیوملیٹ ڈپریسن کو اس تناسب سے بڑھا رہے ہیں کہ جس سے ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ریٹن ڈاؤن ویلو کے برابر ہو جائے ہمارا جو ایسٹ تھا اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو اسی ہزار روپیہ تھا اور جو فیئر ویلو تھا وہ ایک لاکھ چالیس ہزار تھا دونوں کا ڈفرنس ساٹھ ہزار جو کہ پچہتر فیصد بنتا ہے اسی ہزار روپے کا لہذا ہمیں دونوں کاسٹ اور اکیوملیٹ ڈپریسن 75 فیصد سے بڑھانی پڑے گی تاکہ جو ڈیزائرڈ ریٹرن ڈاؤن ویلو ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے سو یہ ہم نے آپ کو دو طریقے ری کے جو وہ بتائے اب آگے کی جو باتیں ہیں کہ جی یہ ویلیویشن ریزرو کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ان معاملات میں اس وقت جانا زیادہ ضروری نہیں ہے صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ویلیویشن کی وجہ سے لاس آتا ہے تو وہ لاس جو ہے وہ رائٹ آف کیا جائے گا اور چارج آف کیا جائے گا اسی سال میں جس سال میں وہ لاس ہوتا ہے پروفیٹ اینڈ کو لیکن اس معاملے میں پھر کسی اور لیکچر میں ہم آپ سے بات کریں گے اب آج جو ہمارا نیا موضوع ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے انہی اسی حوالے سے لیکن چند ٹرمس ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے رہے ہیں آ, وہ ٹرمز کیا ہے وہ ٹرمز ہیں کہ جی ہم کہتے رہے کہ جی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے ہم کہتے رہے کہ جی کچھ کیپٹل ریسیٹ ہے کہ جس کا دم بیچتے ہیں تو وہ کیپٹل ریسیٹ ہو جائے ایسٹ کو بیچتے ہیں تو وہ کیپٹل ریسیٹ ہے کیونکہ کیپٹل ایسٹ ہے اس سے حاصل ہو رہی اسی طریقے سے ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ جی ریونیو ایکسپینڈیچر کوئی چیز ہوتی ہے ریونیوز ہوتے ہیں تو ان تمام میں کیا فرق ہے اور اس بات کا کیسے تعین کیا جائے گا کہ کون سا خرچہ جو ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے یا ریونیو ایکسپنڈیچر ہے یہ بھی سمجھنا یہ تمام چیز کو سمجھنا اس اسٹیج پہ بہت ضروری ہے گو فکسڈ ایسٹس کی بات بھی ہم نے کی اور کرنٹ ایسٹس کی بات بھی کی اور ہم نے ایکسپنسز کی بھی بات کی ہے اور انکم کی بھی بات کی ہے لیکن یہ چیز جو ہے کہ کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچرس اور رسیٹس میں کیا فرق ہے اور اس فرق کو کیسے ان کیا جاتا ہے اس مسئلے پہ اب ہم غور کرتے ہیں جہاں تک پرافٹ اینڈ لاس کا تعلق ہے اس میں جو سال کی آمدن ہے جو ارن کی گئی ہے یا کریٹ کی گئی ہے وہ شو کی جاتی ہے اور اس کو ارن کرنے کے لیے اس کو کمانے کے لیے جتنے اخراجات کیے جاتے ہیں وہ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کئے جاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پروفٹ نفع یا نقصان ہوتا ہے لہذا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر تمام تر ایکسپنس جو جاتا ہے یا جو جاتا ہے وہ ریونیو ایکسپنڈیچر ہوتا ہے بیلنس شیٹ کا جہاں تک تعلق ہے بیلنس شیٹ کے اندر کیپٹل ایسٹس اور کیپٹل لائبلٹیز شو کی جاتی ہیں یا لائبلٹیز شو کی جاتی ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بھی بیلنس شیٹ کو افیکٹ کرتا ہے کپیٹل ریسیٹس بھی بیلنس شیٹ کو افیکٹ کرتی ہے پرفٹ اینڈ لاس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف ریونیو جو انکم ارن کی ہے ایک ایسٹ کو بیچ کے جو پیسہ ملتا ہے وہ انکم نہیں ہے کیونکہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ ایسٹ بیچنا نہیں ہے ہاں اگر آپ کا کاروبار گاڑیاں بیچنا ہے تو پھر وہ گاڑیاں جو بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کا فکسڈ ایسٹ نہیں ہے وہ کیپٹل نہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں ہے وہ کرنٹ ایسٹ ہے وہ اسٹاک کا حصہ ہے اور اسٹاک جو ہے اسی سے آپ اسٹاک فور ریسل ہے وہ اس سے آپ آمدن کریٹ کر رہے ہیں یہ کاروبار کر کے گاڑیاں خریدنے اور بیچنے کا کام جو گاڑی آپ پرمانٹلی اپنے استعمال میں رکھتے اور اس خیال سے نہیں خریدتے کہ جی اس کو آپ نے بیچ دینا ہے وہ کیپٹل ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ بیلنس شیٹ میں شو ہوگا تو یہ فرق جو ہے یہ ایک تو یاد رکھنا بہت ضروری ہے صحیح اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی تمام اخراجات ان کو اس نظر سے دیکھا جائیں کہ جی کیا یہ کیپٹل ہے نیچر کے ہیں یا ریونیو نیچر کے ہیں تو آئیے اب اس فرق کو تعین کرنے میں جو مشکلات یا جو رولس ہیں ان کی طرف ذرا توجہ کریں سب سے پہلے تو ہم ڈیفینیشن کی بات کر لیں کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کین بی ڈیفائنڈ ایزپڈیچر انکرڈ ٹو کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ تمام اخراجات جن سے ہمیں آئندہ کئی سالوں میں کوئی برسوں میں ہمیں فائدہ حاصل ہوتے رہنا ہے ان اس خرچے کے استعمال سے خرچہ تو ہم نے ایک سال میں کر دیا لیکن اس خرچے کے استعمال سے ہمیں فائدہ آئندہ کئی سالوں میں ہونا ہے. اس قسم کا خرچہ جو ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلائے گا اب کیپٹل ایکسپینڈیچر اس ڈیفینیشن کے حوالے سے یا تو کوئی نئی ایک چیز بلڈنگ مثال کے طور پر نیا یونٹ کوئی کریٹ ہو رہا ہے فکسڈ ایسٹ کا یا ایک موجودہ ایسٹ کی جو اکنامک لائف ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے یا اس کی کپیسٹی کو انکریز کیا جا رہا ہے جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کی. اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا اس کی ایفیشنسی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس خرچے کی وجہ سے تو تب وہ خرچہ جو ہے وہ کہلائے گا کیونکہ اس خرچے کو کرنے سے ہم نے اس ایسٹ کی افادیت جو کہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور جو اگلے کچھ برس حاصل ہونی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ اب وہ بجائے اگلے دو سال یا تین سال کے بجائے اگلے 5 سال چھ سال آٹھ سال جو ہے وہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل رہے گا تو اس کا خ... وہ خرچہ جو ہے وہ خرچہ اس کی چونکہ اس نے لائف میں اضافہ کر دیا اس کی جو اکنامک لائف ہے اس میں اضافہ کر دیا اس سے جو فائدہ ہمیں آئندہ سالوں میں اس میں اضافہ ہو گیا لہذا وہ خرچہ جو ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلائے گا اب اس کے خلاف برخلاف ریونیو ایکسپینڈیچر کیا چیز ہے ریونیو ایکسپینڈیچر وہ تمام اخراجات ہیں جن کا فائدہ ہمیں اسی کرنٹ پیریڈ کے اندر ہے جس میں ہم وہ خرچہ کر رہے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ جی اس پیسے کو خرچ کرنا کرنے جو ہم نے پیسہ خرچ کیا اس کا فائدہ جو ہے وہ اسی پیریڈ تک محدود ہے یعنی ایک شخص ہے آپ نے اس سے تیس دن کام لیا تیس دن کام لیا اس کو تنخواہ تیس دن کی دی آپ نے وہ تنخواہ جو ہے اس تیس دن کی ہے جس کا کام کیا وہ کرنٹ پیریڈ میں ہے اور اس, اس کے بعد اگر وہ شخص چلا جاتا ہے تو وہ یا وہ, وہ شخص جو ہے اس کو ہم نے کو ہمیشہ کے لیے یا اگلے 6 سال کے لیے تو وہ تنخواہ نہیں وہ اس تیس دن کی ہے جو کہ کام کر چکا ہے لہذا وہ کرنٹ پیریڈ کا بینیفٹ ہے اسی پیریڈ میں وہ ختم ہو جاتا ہے بجلی ہم نے استعمال کی وہ آج کے دن کی آج اس مہینے میں کی اس مہینے میں کر چکے ہیں اس سے فائدہ حاصل اٹھا لیا ہم نے لہذا وہ کاسٹ جو ہے وہ ریونیو ایکسپینڈیچر کہلائے گی ہاں فکسڈ ایسٹس کے اوپر وہ ایسٹس جن کو ہم نے کیپٹل ایکسپینڈیچر تصور کیا ان کی مینٹیننس بھی ضروری ہوتی ہے اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہم خرچہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ آم, پانی آئل پٹرول بیٹری گاڑی میں رنگ روہن وغیرہ تو یہ تمام خرچے جو ہے یہ مینٹینس کے خرچے ہیں نل اگر لیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کراتے ہیں تو وہ ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں ہے وہ ایک مرمت ہے جو کہ اس کو اس کی اصل صورت میں کام کرنے کے لیے ہمیں خرچہ کرنا پڑا اسی طریقے سے اگر ہم ایک نئی پائپ لائن بچھاتے ہیں کہ جی ہم نے نیا نئے ملکے لگانے ہیں یا نئی پائپ لائن بچھانی ہے پانی کی تو وہ نئی پائپ لائن جو ہے اور وہ نیا سسٹم جو ہے پانی کا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہوگا لیکن مرمت جو ہے یا رنگ روغن ہے گھر کا یا دفتر کا یا بلڈنگ کا تو وہ جو ہے وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوگا اب عام طور سے جو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو ہم اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ اخراجات جو کہ ایک کیپٹل نیچر کے ہوں اور ان کو ہم کیپٹلائز کر دیتے ہیں ان کو ہم ان کے بارے میں جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی وہ of ہے وہ کیپٹلائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہے جو ایکسپینڈیچر ہو اس کے خلاف جو ریونیو ہوتا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از چارج آف اور ریٹرن آف to the پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یعنی وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے رائٹ آف ہو گیا یا چارج آف ہو گیا ٹو پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بیک وہ ہمیں انکم ارن کرنے میں مدد کر رہا ہے کیپیٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس لیے انکار کیا گیا کہ جی ایسٹ کی لائف ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی وغیرہ میں اس نے یا اس کی ویلویشن میں اس نے اضافہ کیا آن ا پرمنٹ وہ جو ہے وہ کیپٹلائز ہوگا سو so, جہاں تک کیپیٹل ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے ہم اس کو دو اسٹیجز میں کر سکتے ہیں ایک اسٹیج تو ہوا کہ جب ہم نے ایک نیا ایسٹ جو ہے وہ خریدا اور دوسرا وہ کہ جب ایسٹ آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں کوئی امپروومنٹ آپ لے کے آتے ہیں مسئلہ پہلے قسم کے ایسٹس میں نہیں ہوتا مسئلہ دوسری جو بات میں نے کہی اس میں آتا ہے کہ کہاں پہ خرچہ ریونیو نیچر کا ہے اور کہاں پہ کیپیٹل کا ہے تو آئیے اس بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. جس وقت ہم ایک نیا ایسٹ لیتے ہیں یا بناتے ہیں تو جو بھی اس کی کاسٹ آتی ہے وہ کیپیٹلائز ہوگی ایک بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں یا ایک زمین خرید رہے ہیں زمین کی کاسٹ زمین کے اوپر جتنی لیگل کاسٹ آتی ہیں یا مٹیریل لانے کی جتنی لاگت ہے مٹیریل کی لاگت ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کیپٹلائز ہوتی کاسٹس بلڈنگ بن رہی ہے اس پہ لیبر کام کر رہی ہے وہ بھی کاسٹ آف بلڈنگ میں شامل ہے بلڈنگ کے اندر جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ تمام کے تمام بلڈنگ کی کاسٹ میں شامل ہے چھت پڑ رہی ہے تو چھت کی کاسٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے بلڈنگ کیپیٹل کاسٹ ہے تو یہ تمام کاسٹ جو ہیں یہ تو نئے جس وقت آپ ایسٹ کریٹ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں یا خریدتے ہیں موٹر گاڑی آپ نے ایک نئی خریدی ٹھیک ہے صاحب وہ موٹر گاڑی جو ہے اس کی جو کاسٹ آپ نے ادا کی وہ کاسٹ جو ہے وہ کیپٹلائز ہو گئی اور ایک نیا ایسٹ کریٹ ہو گیا اب جو خرچہ ہم ایک ایسٹ موجود ہوتے ہوئے یہ بلڈنگ ہماری بن گئی یا ہماری مشینری آ گئی. اب مشینری آ گئی. کچھ سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی اس ایسٹ کے اندر اس بلڈنگ کے اندر ہم کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ہم اس طریقے سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ایکسپینڈیچر کو جو ہم اس چینج کے لیے کرتے ہیں اس کو ڈسٹنگوش کرنا اس, اس, کو, اس, کو, اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ جی یہ کیپیٹل ہے یا ریونیو ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر تو جیسے میں نے پہلے کہا اس ایسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ یہ خرچہ کرتے ہیں تو وہ خرچہ جو ہے وہ ریونیو نیچر کا ہوگا اس بات سے قطع نظر کہ اس کو اس خرچے کو آپ نے ایک ایسٹ پہ خرچ کیا ہے چونکہ وہ صرف مینٹیننس کی حد تک ہے لہذا وہ تمام اخراجات جو ایک ایسٹ کو گڈ آپریٹنگ کنڈیشن ایک رننگ کنڈیشن میں ایک صحیح حالت میں رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اخراجات جو ہیں وہ ریونیو ایکسپینڈیچر کہلائے گا مثال آئل پیٹرول Uh, وقت فلٹرس uh, کی گیس فلٹر ہے یا ایئر فلٹر ہے یا آئل فلٹر ہے یا اور اس قسم کی چیزیں وائٹ واش ہے گھر کا سفیدی ہے رنگ روگن ہے چھت کی مرمت ہے کھڑکیوں دروازوں کی مرمت ہے تو یہ تمام کرسی کی مرمت ہے میز کی مرمت ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مرمتیں جتنی ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ریونیو سپینڈیچر کہلائیں گی یہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر نہیں کہلائیں گی حالانکہ یہ خرچہ جو ہے یہ کسی ایسٹ کے حوالے سے ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ خرچہ جو ہے وہ آپ ریونیو کے طور پہ اس کو ٹریٹ کریں گے سو so, اب اگر خرچہ آپ کرتے ہیں کہ جی, جو اس ایسٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے تو وہ خرچہ جو ہے وہ کیپٹلائز ہوگا مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک اور کمرے کا ایک اور کمرے کا اضافہ کرتے ہیں یا آپ کے پاس جو مشینری ہے اس مشینری میں کوئی ایسا نیا, نیا پارٹ ڈلتا ہے جس سے کہ اس کی آ, سی یا پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مرمت نہیں ہے کسی پرانے پارٹ کی یا وہ کسی ڈیمیجڈ پارٹ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو وہ خرچہ جو ہے وہ خرچہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کہلائے گا سو so یہ بات جو ہے یہ آپ کو یاد رکھے گاڑی اگر آپ پرچیز کرتے ہیں یا مشین خریدتے ہیں یا زمین خریدتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں تو یہ کیپیٹل نیچر کے ایکسپینڈیچر ہے اس کے دوسری طرف اگر آپ بجلی پانی گیس آئل بیٹری گریس نٹس بولڈس مشین کے لیے اپنے باغ کو مینٹین کرنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں باغ بناتے ہیں سفیدی کرتے بلڈنگ کی ریپیئر کرتے ہیں یہ تمام اخراجات جو ہیں یہ ریونیو کے ریوینو خرچے ریونیو ایکسپینڈیچر کہلائیں گے کیونکہ یہ خرچے کیے گئے ہیں ایسٹس کو ایک آپریشنل کنڈیشن میں چالو حالت میں رکھنے کے لیے اس وجہ سے یہ ریونیو خرچے کہلائیں اگر آپ ایک کمرہ لگاتے ہیں اپنے گھر پہ یا ایک زمین پہ بناتے ہیں تو یہ کیپیٹل نیچر کا ایکسپینڈیچر ہوگا کیونکہ اس سے اس بلڈنگ کی یا اس زمین کی افادیت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کاروں کی مشینوں کی اوور ہالنگ ہوتی ہے اب یہ ایک کٹھن سوال ہے کہ جی اگر تو یہ اوور ہالنگ اس ایسٹ کے جو اوریجنلی اسیسٹ اس کا پرفارمنس لیول ہے اس میں اضافہ کرتا ہے یہ اوور ہالنگ یا اس ایسٹ کی جو متوقع لائف تھی اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو تب تو یہ اوور آلنگ جو ہے یہ ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے لیکن اگر یہ کوئی کا یہ ان میں سے کوئی آبجیکٹو وہ اچیو نہیں کرتا تو تب وہ ریونیو ایکسپینڈیچر کلاسیفائی ہوگا تو فرق جو ہے پھر کیپیٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کے وہ کچھ اس طریقے سے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے ایک سلائڈ جس پہ تمام ڈفرینس جو ہیں ان کے درمیان لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے یہ آپ ملازہ فرما سکتے ہیں اب ایک اور قسم کے خرچے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیفالڈ ایکسپینڈیچر یہ کیا چیز ہے کیا یہ کیپٹل ہے یا ریونیو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ اس قسم کے جو خرچے ہوں گے یہ کیا خرچے ہوتے ہیں یہ بھی میں بھی بتاؤں گا لیکن اس قسم کے جو خرچے ہوتے ہیں یہ بیلنس شیٹ پہ چاہے وہ کیپٹل ایکسپینس ہو جو ڈیفرڈ ایکسپینسیز ہیں یا ریونیو ایکسپینس ہیں جو ڈیفر کیے گئے ہیں وہ بیلنس شیٹ میں ایک علیحدہ ہیڈ کے تحت شو کیے جاتے ہیں ان کو نہکسڈ ایسے میں شامل کیا جاتا ہے نہ ان کو کرنٹ ایسٹ میں شامل کیا جاتا ہے نہ ان کو لانگ ٹرم ایس میں شامل کیا جاتا ہے بلکہ وہ ایک سیپریٹ ہیڈ جس کو ڈفرڈ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں اس ہیڈ میں وہ شو کیا جاتا ہے اب یہ خرچے کیا ہوتے ہیں یہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کا کیا مطلب ہے ڈفرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی اس خرچے سے ہمارے کاروبار کو اگلے کچھ سال جو ہے وہ فائدہ ہوگا لیکن یہ خرچے بار بار نہیں کیے جائیں گے اور جو رقم ہے جو خرچ ہے وہ کافی زیادہ ہے مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک چائے کی کمپنی ہے یا ایک نئی برانڈ چائے کی ہے یا دانتوں کے منجن کی ہے یا ٹوتھ پیسٹ کی ہے وہ ایک کمپنی انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین چلاتی ہے ٹی وی پہ ایڈورٹائز کرتی ہے اخباروں میں ایڈورٹائز کرتی ہے سڑکوں پہ سیمپل دیتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت قسم کی ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین وہ بناتے ہیں اور وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ خرچہ ایڈورٹائزنگ کمپنی کو تو ہم نے آج ان کو تو پیسے دے دیے جو بنایا جو انہوں نے کیا آپ کے لیے لیکن کیا اس ایڈورٹائزنگ کا فائدہ مجھے اسی سال میں ہو گیا آج ہی ہو گیا یا اس ایڈورٹائزنگ کا فائدہ جو ہے مجھے اگلے کچھ برسوں میں حاصل ہوگا اگر تو ایک نیا پروڈکٹ ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں کریٹ ہوگی لہٰذا وہ جو ایڈورٹائزنگ کیمپین میری چل رہی ہے جس پہ میرا خرچہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ خرچہ جو ہے اس کیمپین کو بنانے کا خرچہ جو ہے اس کا فائدہ تو مجھے اگلے دو تین چار سال میں حاصل ہوگا لہذا یہ کہہ دینا ہے کہ جناب یک خطر رقم جو میں نے اس سال ایڈورٹائزنگ کیمپین کو بنانے میں خرچ کی ہے یہ اس سال کے خرچے میں شامل ہو گئی یہ نامناسب ہوگا کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں اگلے دو تین سال میں حاصل ہوگا لہذا وہ خرچہ جو ہے وہ ڈیفرڈ ایکسپنڈیچر ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا چارجن جو ہے اس کی چارج آف جو ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو وہ اگلے کچھ سال پہ کر دی جاتی ہے کیونکہ اس سے متوقع فائدہ جو ہے وہ اگلے انہیں اسی عرصے کے اندر آپ کو اس کی امید ہے تو یہ ڈیفرڈ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ڈفرڈ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ایڈورٹائزنگ کی مثال جو میں نے آپ کو دی یہ اس کے لیے نہایت مناسب جو ہے وہ مثال ہے ہاں پھر آپ اس ایکسپینڈیچر کے بارے میں اس خرچے کے بارے میں یہ تعین کرتے ہیں کہ یہ کتنے سال میں اس کو چارج آف کیا جائے گا کیونکہ خرچہ تو بہرحال ہے کیپٹل ایسٹ تو کریٹ نہیں ہوا یہ خرچہ کیا جس سے جس سے انکم جنریشن جو ہے اگلے دو تین سال کے اندر جو ہے وہ ہوئی لہذا آپ اس کے حساب سے آپ اس کو چارج آف کریں گے تو وہ ہر سال جو ہے جو بھی آپ تعین کریں گے کہ تین سال میں اگر اس کو رائٹ آف کرنا ہے یا چار سال میں کرنا ہے یا جتنے عرصے میں بھی کرنا ہے اس حساب سے ہر سال اتنا اماؤنٹ جو ہے اس ڈیفالڈ ایکسپینڈیچر کا وہ بیلنس شیٹ میں کم ہو جائے گا اور پروفٹ اینڈ لاس کو چارج ہو جائے گا اور خرچے جو اس نوعیت کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جس وقت ایک کمپنی بنائی جاتی ہے لمٹڈ کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں وہ جس وقت بنائی جاتی ہے تو اس پہ اخراجات جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جی اس کے آ, قانون کے حساب سے آ, کچھ خرچے ہوتے ہیں اس کے آرٹیکلز اینڈ میمورینڈم بنتے ہیں اس کے نیم اویلیبلٹی کا ہوتا ہے سلسلہ کچھ پروفیشنل فیس ہوتی ہیں اس کی اس قسم کے خرچے ہوتے جو کہ کمپنی بننے سے پہلے لیکن کمپنی کے نام پہ کیے جاتے ہیں تو یہ اخراجات بھی جو, جو جائیں گے جاتے ہیں جو سالوں کے اندر ان کو بھی ڈیفر کیا جاتا ہے کیونکہ کمپنی اسٹارٹ کی کمپنی سے آہستہ آہستہ آہستہ آپ کو کمپنی کے کاروبار میں اضافہ ہوگا کمپنی چلے گی تو پھر اس کو خرچے کو جو ہے وہ آپ رائٹ آف کر دیتے ہیں ایک ڈیفائنڈ پیریڈ پہ تو یہ بھی خرچے جو ہے یہ ڈیفائڈ ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر کہلاتے ہیں اکاؤنٹنگ کا تمام تر مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک سال ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ایک کاروبار ایک بزنس کا جو صحیح پرفارمنس تھا اس کو ریفلیکٹ کرے یہ ریفلیکشن تبھی ہو سکتی ہے کہ یہ تمام اخراجات جو کمپنی یا بزنس یا کاروبار کرتا ہے ان کو صحیح طریقے سے کلاسیفائی کیا جائے ان کو ان کی افادیت کے حساب سے ریکارڈ کیا جائے So, اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں وہ انکر کیے گئے ہیں اس پیریڈ میں ریکارڈ کیا جائے آبجیکٹو اکاؤنٹنگ کا یہ ہے کہ ایک صحیح صورتحال سامنے آئے صورتحال آپ نے جو آمدن اس سال جنریٹ کی اس کے بارے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اخراجات کیے ان کے بارے میں جو ایسٹس جو کیپٹل ایکسپینڈیچر آپ نے کیا اس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے ریکارڈ کیا جائے کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے سامنے صحیح پکچر جو ہے وہ نہیں آئے گی سو so, اسی حوالے سے یہ بھی اگر بات کی جائے کہ کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر میں ڈفریشٹ کرنا میں فرق جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا اور ہر خرچے کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ کیپٹل ہے یا ریونیو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایک ٹرو پکچر ایک صحیح پکچر اپنے کاروبار اور اس کے پرفارمنس کی اس کے مالکوں کے سامنے پیش کی جائے سو so, ہم ایک جنرل رول اگر ہم وضع کرنا چاہیں تو وہ کچھ ایسے ہے کہ وہ ایکسپنس جس کا بینیفٹ جس کا فائدہ جس کی افادیت اکاؤنٹنگ پیریڈ سے زیادہ عرصے تک ہو وہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر ہوگا اور جو ایکسپنس یا وہ ایکسپنس جس کا فائدہ اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہے اس کو ہم ریونیو ایکسپنس کہیں گے بہت سارے خرچے ویسٹ پیپر باسکٹ ہوتی ہے پینسل شارپنر ہوتا ہے بیٹری ویٹری لی جاتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بڑے عرصے تک ہے لیکن ان کا ویلو کچھ نہیں ہوتا چونکہ ان کا ویلو کچھ نہیں اس لیے ان کو ہم کیپٹلائز نہیں کرتے اور میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی یہ کہا تھا کہ جی اس کے بارے میں بھی کمپنی کی پالیسی جو ہے وہ وزے ہونی چاہیے وزیر کی جانی چاہیے کہ ہم کتنے خرچے سے زیادہ کتنے اماؤنٹ سے زیادہ ہم آئٹمس کو کیپٹلائز کریں گے اور کن کو نہیں کرنے گے اسی طریقے سے جو کیپٹلائزیشن کی پالیسی ہے وہ نیچر آف گڈس نیچر آف آئٹم ایکوائرڈ ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو چیزیں ہم لے رہے ہیں پینسل شارپنر ٹھیک ہے جی چلے گا چھ مہینے یا ایک سال یا دو سال لیکن اس کی قیمت کیا ہے تو یہ کیپٹل لائزیشن پالیسی جو ہے یہ مینجمنٹ کو ڈٹرمن کرنے پڑتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس مد میں نہیں رول سے ذرا باہر مثال کے طور پہ میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا تھا کہ جی لیگل چارجز آپ کرتے ہیں عام طور پہ اگر آپ وکیل آپ نے رکھا ہوا ہے جسے وقت مشورہ کرتے رہتے ہیں اس وکیل کی کاسٹ تو ریونیو ایکسپینڈیچر لیکن اگر زمین خریدنے کے لیے لیگل چارجز ان کر کیے جاتے ہیں تو وہ کاسٹ جو ہے وہ کیپٹلائز ہوگی ریپیئر کی کاسٹ جتنی ہے مرمتوں کی جتنی کاسٹ ہے وہ آپ ریونیو کو چارج کرتے ہیں کہ وہ پرفارمنس آف دی ایسٹ کو انکریز کریں تنخواہیں عام تنخواہیں جو دیتے ہیں روز کی تنخواہ ہے مہینے کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ ریونیو ایکسپنڈیچر لیکن وہ خرچہ وہ تنخواہیں جو کہ ایک ایسٹ کو کریٹ کرنے میں یا ایسٹ بنانے میں خرچ کی جاتی ہیں وہ کیپٹلائز ہوں گی اور ایسے کیپٹلائز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ فریٹ کیریج ڈیوٹیز آکٹر جو کہ ایک ایسے جہاں پہ اس کو استعمال میں لانا ہے وہاں تک لانے کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں وہ کیپٹلائز ہوتے باقی تمام فریٹ وغیرہ ریونیو کو چارج ہوتا ہے انٹرسٹ ہے مارک اپ ہے لون پہ جب تک کہ ایسٹ آپ کے استعمال میں نہیں آتا تھا اس وقت تک جتنا مارک اپ آپ دیں گے وہ بھی کیپیٹلائز ہوگا وہ ایسٹ کی کاسٹ کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جب استعمال میں آ جائے ایسٹ تو جو مارک اپ ہے وہ چارج آف ہوتا ہے سو مختصرا کیپیٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر میں ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے کیپٹل ریسیٹس ایسٹس کو بیچنے پہ حاصل ہوتی ہیں باقی تمام ریسیڈس جو ہیں وہ ریونیو ریسیٹس ہیں امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیئرلی سمجھ آئی ہوگی شکریہ